بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وسلاۃ والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد معلیٰ علیہ واصحبِ اجمعین کافی عرصے سے کچھ دوستوں کا اصرار تھا کہ علم تصوف پہ ہم نے گفتگو کرنی چھوڑ دی ہے ڈاکٹر صاحب آج تشریف نہیں لا سکے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میرا دل ہے کہ ابن عربی کی جو کتابیں ہیں وہ آپ سے پڑھوں تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ابن عربی کی کتابیں پڑھنے سے پہلے بلکہ اس سے زیادہ مناسب ہے کہ ہم پہلے لواہ جامی کو دیکھ لیں اور تحفہ مرسلہ شریف کو دیکھ لیں پھر سوچیں گے کہ ہم نے ابن عربی کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا ہے تو اس سلسلے کا آغاز پھر ہم لوائے جامی سے کر رہے ہیں آ, نام سے سب واقف ہیں جامی، مولانا جامی، علامہ جامی آپ کا کلام مختلف محافل میں بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے نور الدین عبد الرحمٰن جامی آپ کا پورا نام لیا جاتا ہے اور آپ کو ایک چلتی پھرتی اسلامک انسائکلوپیڈیا مانا جاتا ہے اور جتنے علوم ہیں ان تمام پر کہا جاتا ہے کہ آپ کو دسترس حاصل تھی جیسے نحو ہے صرف ہے منطق ہے حکمت اشراکی ہے حکمت طبعی ہے حکمت ریاضی ہے فقہ ہے اصول فق ہے حدیث ہے علم قرۃ ہے قرآن ہے تفسیر ہے ادب ہے شعر ہے غرض جتنے بھی علوم ہمارے یہاں پہ علوم اسلامیہ میں شامل سمجھے جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ آپ کو سب پہ مکمل دسترس حاصل دے. آپ کے کلام کو دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شدت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ ہے اور بلکہ یہاں تک درج ہے کتب میں اور مشائق نے بھی کہا اور کتب سیر میں بھی لکھا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کبھی اتفاق ہوتا جانے کا تو اتنا گریہ کرتے اتنا گریہ کرتے کہ دنیا رو پڑتی اور ایک کوحرام مت جاتا بلکہ ایک جو واقعہ مشہور ہے کہ ایک بار تو اسی وجہ سے باطنی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ بھی ہوا کہ جامی کو مدینے میں داخل نہ ہونے دیا جائے آپ کی پیدائش جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی آٹھ سو سترہ ہجری میں جام میں ہوئی تھی اس لیے جامی کہا جاتا ہے خوراسان کا کو قبیلہ تھا یہ آپ کی والدہ امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی تھی بڑی نسبت ہے اور آپ کی جو وفات ہے وہ اکاسی سال کی عمر میں محرم کے مہینے میں آٹھ سو اور اٹھانوے ہجری میں بتائی جاتی ہے بڑے جلیل القدر بڑے مشہور اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ آپ کے اساتذہ میں ان کا نام ہمیں ملتا ہے حرات کے مدرسہ نظامیہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی حال ان کا یہ تھا کہ ایک استاد کا یہ کہنا ہے کہ جب سے سمرقند آباد ہوا ہے عبد الرحمن جامی جیسے ذہین اور تبا فاضل زمانے کی آنکھ نے نہیں دیکھا اسی طرح جب روحانی علوم کی طرف آئے تو بھی بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں جن سے فیض حاصل کیا ہے. لیکن باقاعدہ جو شیخ پکڑا ہے وہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ نقشبندی ان کے لیے مرید ہے اور خلیفہ ہیں اور گو کہ سلسلہ نقشمند سے آپ کا تعلق ہے اور ہمارے یہاں مشہور یہی بات ہے کہ سلسلہ نقشمند جو ہے وہ وحدت الشہود شہود کو یعنی شہودی ہے وہ اور باقی لوگ جو ہیں وہ وجودی ہیں یعنی وحدت الوجود کو ماننے والے ہیں اور ایک یہ بھی غلط فہمی اب پائی جاتی ہے کہ شاید حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وجود کو غلط مانتے تھے یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی اس پہ مختصر سے بہت مختصر گفتگو آج کریں گے لیکن مقصد زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ہے آپ کا نام میں یہ جو جامی کا لفظ ہے آداد کے حساب سے اس کا عدد جو نکلتا ہے وہ چون نکلتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی تصانیف کی تعداد بھی چون ہے تو یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے اچھا اب ذرا تھوڑا سا بہت مختصر سی بات ہم کرتے ہیں یہ وجودی اور شعودی کے معاملے میں ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے بہت مختصر گفتگو اس میں ہم کریں گے زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ نے وحدت الشہود کی بات کی تھی اور آپ کہا جاتا کہ آپ وحدت الوجود کے منکر ہیں یا اس کو غلط سمجھتے ہیں یہ ایک تو غلط فہمی ہے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ یہ نہ بھولیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شیخ جو ہیں حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وجودی تھے تو اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بھی وہ الوجود کو غلط کہتے تھے تو پھر تو سلسلہ نقشبندیہ بندیا کی ان کی سند وہیں ختم ہو جائے گی ان پر کیونکہ حضرت خواجہ باقی بلّہ جو ہیں وہ وجودی تھے اور ان کے بارے میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے اور خود حضرت مجدد الفی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ بللہ رحمت اللہ جو ہیں انہوں نے موت سے ایک ہفتہ پہلے توحید شہودی کا اقرار کیا تھا یعنی اس سے پہلے ساری عمر وہ توحید وجودی کے قائل رہے اس کا مطلب کہ حضرت مجدد الفسانی سمیت جتنے بھی ان کے خلفا ہیں ان سب کی جو تربیت ہوئی ہے وہ تربیت جو ہوئی ہے وہ وحدت الوجود کے نقطۂ نظر سے ہوئی ہے وحدت الشہود کے نقطہ نظر سے نہیں ہوئی ہے اس لیے کو غلط کہنا جو ہے وہ تو غلطی ہوگی بہت بڑی کیونکہ ورنہ تو ان کی سند جو ہے سلسلے کی جو ہے وہ وہیں پہ منقطع ہو جائے گی کی کیونکہ ان کو اوپر جو بندہ ہے وہ غلط عقیدے کا استغفر اللہ اضل اچھا حضرت مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جو کہا وہ یہ کہا ہم سب لوگ واقف ہیں یہ اصطلاحات ہیں علم القین علم, الیکین علم الیکین ہے عین ہے ان اصطلاحات سے ہم واقف تو حضرت مجدد الفیث ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو توحید وجودی ہے وہ اصل میں علم الیقین ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ توحید شہودی جو ہے وہ اصل میں عین الیقین ہے یعنی اسے بلند درجے کی ہے یہ ان کا ماننا ہے اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر مقام فنا اللہ ممکن نہیں ہے اچھا اب اس میں ہم لوگ بڑے ادب کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر توحید شہودی عین الیقین ہے اور اس کے بغیر مقام فناف اللہ ممکن نہیں ہے تو جو وجودی مشائخ فنا اللہ تو چھوڑے مقاب اللہ تک پہنچے ہیں پھر وہ کیسے پہنچ گئے ٹھیک ہے نا تو یہ ادب کے ساتھ آپ کا بڑا مقام ہے حضرت مجدد الفسانی احمد سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مقام ہے تو بڑے ادب کے ساتھ ہم یہ اختلاف رائے پیش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے آپ کے کشف اور آپ کی روحانی جو آپ کے مکاشفات ہیں روحانی جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے اس میں شاید یہ ایسا معلوم ہوتا ہوگا تبھی آپ نے کہا لیکن وہ جیسے کہتے ہیں میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ نے مری جانا ہے تو مری جانے کے دس راستے ہیں تو اگر آپ ایک راستے سے دوسرے پہ جاتے ہیں اور دوسرے سے کوئی اور جاتا ہے اور کوئی تیسرے سے جاتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ ان تینوں کے اوپر جو تین لوگ مختلف گئے ہیں ان کے تجربات اور انہوں نے جو سینری دیکھی ہے انہوں نے جو سین دیکھے ہیں وہ ایک جیسے ہو اور ان کی کیفیات ایک جیسی ہو یہ ممکن نہیں ہے اور اگر ایک راستے سے فرض کریں کہ وجودی پہ پہلے پہنچے اور پھر شہودی پہ پہنچے اور دوسرے راستے سے فرض کریں شہودی پہ پہلے پہنچے اور پھر وجودی پہ پہنچے تو وہ جو دوسرا ہوگا وہ یقیناً وجودی کو افضل مانے گا اور جو پہلا ہوگا وہ یقیناً شہودی کو افضل مانے گا ٹھیک ہے نا تو اس کو میں بڑے ادب کے ساتھ اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہوں عرض کرتا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے نہ ہم ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنا چاہتے ہیں نہ ہم سے کوئی ان سے ایسا اختلاف کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم خدا نخاستہ کہیں کہ وہ غلط ہیں ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہم کر رہے ہیں۔ یہ وحدت الوجود کا ایک مسئلہ بڑا سیریس جو ہے وہ یہ ہے ان دونوں معاملات کا میں اکثر کہتا ہوں کہ جو تصوف ہے یہ تصوف اصل میں آ... سائنس او فیلنگس ہے یہ تجربات کیا آپ کو حاصل ہوئے ان کو آپ نے الفاظ میں کیسے بیان کیا بات یہ ہے کہ تجربات اور فیلنگز اور احساسات ان کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں میری بچی جب چھوٹی تھی تو میں نے اسے ایک دن ایسی کبھی بچے آپ کو پتا آ جاتے ہیں تو اس نے ایک وہ دل سا بنایا وہ مجھے دیا نیچے لکھا ہوا لو یو میرے بیٹے یہ آئی لو یو جو لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہتی آپ مجھے بہت اچھے لگتے میں نے کہا اچھا میں آپ کو اچھا لگتا ہوں لیکن لو یو تو نہیں وہ تو پھر آئی لائک یو ہوگا آئی لو یو تو نہیں ہوگا نہیں نہیں بس یہ آئی لو یو ہے میں نے کہا اچھا کتنا لو کرتے ہیں آپ کتنی محبت کرتے ہیں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں جیسے بچے نہیں اتنا پورا ہاتھ کھول کے اتنی محبت کرتے اب بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ محبت کے کو ہی آپ میجر نہیں کر سکتا اسی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے وہ تو بچی ہے یا بچہ ہے بچے اکثر ایسا کرتے ہیں پورا بازو کھول کے کہتے ہیں امی کو ابو کو جی میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں لیکن اب اب آپ ہم آپ گرون اپس ہیں آپ بڑے ہو گئے اب آپ سے اگر کہا جائے آپ کہیں جناب بلی میں اپنی والدہ سے بہت محبت کرتا ہوں میں اپنے والد صاحب سے محبت کرتا ہوں میں اپنے شیخ سے محبت کرتا ہوں میں اپنے بھائی سے بچے سے محبت میں اگر آپ سے پوچھوں کتنی محبت کرتے ہیں اس کا جواب دینا ممکن نہیں ہے کیونکہ جو آپ کی کیفیات ہیں اس کو کوئی بھی دنیا کی زبان جو ہے وہ اس کو بیان کر ہی نہیں سکتی تب ہوا صرف یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں جس میں وحدت الوجود بھی ہے وحدت الشہود بھی ہے یہ جو معاملات ہے اس میں ہوا یہ کہ جب الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی تو جن لوگوں نے وہ تجربہ حاصل نہیں کیا تھا وہ اس کا مطلب ہی غلط سمجھے اس لیے مجھ سے کوئی کہا کہ جی وحدت الوجود سمجھا دے تو میں کہتا ہوں یار میرے لیے ممکن نہیں ہے سمجھانا میں کیسے سمجھا دوں ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی وہ دیا کہ آپ اس کیفیت سے گزرے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ بہادرۃ الوجود ہے کیا الفاظ میں اگر رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں یا آپ کو شرک نظر آ جائے گا یا کفر نظر آ جائے گا کیونکہ کوئی لفظ ہے نہیں جو اس کو بیان کر سکے اور پھر ہمارے یہاں تو اکثر معاملات لوگ تو قرآن مجید کو نہیں بخشتے لوگ تو احادیث کو نہیں چھوڑتے لوگ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں بیان کرتے ہیں بغیر سے کو سباق کے چیزیں بیان کرتے ہیں اور اپنے مطلب نکالتے ہیں اسی قرآن سے آیات کو بغیر سیاق و سباق کے لے کر جو دشمنان اسلام ہے وہ عجیب عجیب قسم کے گھٹی الزامات پہ نکال لیتے ہیں لیکن جب انہیں کو اللہ توفیق دیتا ہے اور ان کو اصل سیاق و سباق ملتا ہے تو وہ پھر توبہ کرتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہاں پہ بھی جب آپ سیاق و سباق کے بغیر آؤٹ آف کانٹیکس کسی وجودی کا کوئی فکرہ بیان کرتے ہیں تو ظاہرہ بھی کہے گا یار یہ تو سراس سراس سر کفر ہے یا یہ شرک ہے یا یہ بدھت ہے یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے تو جو کہتا ہے میں تو صرف وجائے اس سے بندہ کیا جھگڑا کرے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہم تو صرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کیفیت کا تھوڑا سا نمونہ جو ہے وہ ذرا چکھا دے دکھا دے تاکہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے کہ صحیح ہے یا غلط کیونکہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ بہت سے ماننے والوں نے بھی اور بہت سے مخالفین نے بھی جب وحدت الوجود کی بات کی تو وہ وحدت الوجود کو حلول کے ساتھ جوڑ گئے اور حلول سریحن کفر ہے اس کو تمام مشائق تسلیم کرتے ہیں کہ حلول کفر ہے حلول کا مطلب ہے کہ اللہ جیسے کوئی کہے کہ اس کے اندر آ گیا ہے اور اب یہ جو کچھ کہہ رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے وہ اصل میں یہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کر رہا ہے اس کو اگر لٹرل معنوں لے لیا جائے یہ حلول ہے اور یہ سریحن کفر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر وہ حدیث قدسی لے لی جائے کہ جب میرا بندہ قرب نوافل نوافل کی کثرت کی وجہ سے میرا قرب اختیار کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کو لٹرل نہیں لینا ہم نے نا اس کی شرح کی ضرورت ہے اس کی تفصیل کی ضرورت ہے اس کے سیاق و سباق کو دیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ سیاق و سباق کو ہی نہیں دیکھیں گے تو ظاہر گمراہی کریں پھیلے گی اور کیا ہوگا تو لوگ قرآن سے ہدایت بھی پاتے ہیں لیکن جن کی آنکھوں پہ پٹی ہے گمراہی کی وہ اسی قرآن اور اسی حدیث سے گمراہی بھی لیتے ہیں ہدایت بھی ملتی ہے اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا نا کہ مومنوں کے لیے اس کے اندر شفار ظالموں کے لیے اس میں خسارہ ہے وہ پھر خسارے میں پڑھتے ہیں بجائے کوئی شفا حاصل ہو اور شفا خالی جسمانی نہیں ہے روحانی بھی ہے اچھا اب اگر صحیح معنو میں عرض کروں تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے لیے ممکن ہے کہ میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی تحریروں سے اٹھا کے ثابت کر سکتا ہوں کہ ان کی بات میں اور ابن عربی کی بات میں کوئی فرق نہیں لیکن بات وہی ہے کہ یہاں پہ مقصد اس بحث میں پڑنا نہیں ہے اس بحث میں ہم پڑھیں گے تو پتہ نہیں کسی اور ہی طرف نکل جائیں گے اس طرف ہم جانا چاہتے بھی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ تک مختلف طرق سے ہمارے پاس صنعت پہنچتی ہے میں تبرکن صرف ایک صنعت عرض کر دیتا ہوں کیونکہ مقصد شیخی بگاڑنا نہیں آئے کہ جناب کہیں کہ نہیں جی اتنے ترک ہیں اتنے ترک ہیں چکروں میں میں نہیں پڑھنا چاہتا میں صرف یہ ہے کہ تبرکن ایک صنعت بیان کر دیتا ہوں کہ میں نے ہاتھ تھاما اپنے شیخ کا جناب دیا محمد ریاض الحق قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے اپنے والد اور اپنے شیخ جناب عبدالحق قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے اپنے شیخ ان کے والد نہیں ہیں لیکن اپنے شیخ سراج الحق رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے ہاتھ تھاما اپنے شیخ شاہ محمد حسین مُراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے حافظ شاہ علی حسین علیہ رحمت کا انہوں نے محمد محمود شاہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے شاہ غلام حسین علیہ رحمت کا انہوں نے سید صابر علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے سید غلام سادات رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے شیخ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے شیخ محمد قطب مدار بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے شیخ محمد ابراہیم رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے اپنے شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا اور انہوں نے اپنے شیخ جناب جلال الدین تھا نصری رحمۃ اللہ علیہ کا اور انہوں نے اپنے شیخ جناب عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اور انہوں نے اپنے شیخ جناب درویش ابن قاسم اودھِ رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے اپنے شیخ جناب خواجہ تاج الدین احمد شرقی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے اپنے شیخ ابو سعید کاشغری رحمۃ اللہ علیہ کا اور انہوں نے اپنے شیخ مولانا حضرت عبد الرحمٰن جامع رحمۃ اللہ علیہ کا اسے اوپر بھی پورا شجرہ بیان کیا جا سکتا ہے لیکن جو کہ مقصد صرف تبرکن بیان کرنا ایک طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے ورنہ اللہ کے فضل کرم سے ایک سزائے زائد سے یہ فیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس فیض کے اہل بھی ثابت ہوں اور خدمت کر سکیں اس سلسلے کی اچھا اب یہ جو لواہ جامی کہلاتے ہیں ان کا موضوع کیا ہے اس پہ دو منٹ چند لمحے بات کرتے ہیں ان کا موضوع ہے جس کو کہا جاتا ہے تنزلات ستا اور اس کی چونکہ تفصیل بہت گہری ہے اس لیے غلط فہمیاں بھی بہت زیادہ ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس طریقے سے بیان کریں سارے معاملات کہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ پیدا ہو اور اس کو اتنا آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک عام آدمی کو بھی بات سمجھ میں آ سکے کہ اصل معاملہ ہے کیا باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں تک ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے ہیں وہ رب کی ذات بہتر جانتی ہے یہ جو تنزلات سطح کا موضوع ہے لوائے جامی جس کو ہم کہتے ہیں یہ اصل میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے حقائق بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ایک اسرار و رموز کا خزانہ ہے جو اگر سمجھ میں آ جائے تو کیا بات ہے تو ہم کوشش کریں گے اس موضوع پہ تنزلات سطح پہ بہت سے مشائق نے لکھا ہے جیسے حضرت القادر رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہم اس میں بھی کوشش کریں گے کہ بعد میں ایک مختصر سی گفتگو چند نشستوں پہ کیونکہ ایک نشست میں ہونے والی بات نہیں ہے ہو جائے اس کو تحفہ مرسلہ کہا جاتا ہے اس رسالے کو پھر حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پہ لکھا ہے آپ سے جو لوگوں کی جن کی سند آتی ہے وہ سلزلہ اشرفیہ کہلاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اشرفی لکھتے ہیں حضرت اشرف جہانگیر سمدانی رحمت اللہ آل انہوں نے بھی لکھا ہے اور بہت سے مشائق نے لکھا ہے یہ سب وجودی مشائق وجودی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحت الوجود یا توحید وجودی کے اس طرح سے قائل ہیں کہ یہ توحید وجودی کو زیادہ بڑی چیز مانتے ہیں توحید شہودی کی نسبت جب کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک توحید شعودی جو ہے وہ توحید وجودی سے بڑی چیز ہے اب نکتہ صرف یہاں پہ جو ہم نے اختلاف رائے کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ بھئی اگر وہ بڑی چیز ہے تو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی جیسی شخصیات یا حضرت ابو سعید مخزومی جیسی شخصیات یا حضرت عبد جلانی جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات یا مہین الدین چشتی جیسی شخصیات یہ جو شخصیات جن مقامات پر پہنچی ہیں بابا فرید گنج شکر کو لے لیجیے علیہ رحمت یا لحم الرحمٰ جتنے مشائق جو وجودی ہیں پھر ان کے اپنے سلسلے میں ان کے جو مشائق اوپر جو وجودی ہیں وہ تو نہ صرف یہ کہ فناک اللہ بلکہ بقاب اللہ تک بھی پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف اختلاف رائے کی بات کر رہے ہیں ہم کو خدا نہ ان سے اس طرح سے اختلاف نہیں کر رہے کہ کوئی گستاخی کا پہلو نکلے تنزلات ستہ کو سب سے آسان طریقے سے اگر سمجھنا ہے تو اس کو آپ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس کائنات کو چھ دنوں میں پیدا کیا گیا تھا اب نکتہ یہ ہے کہ جب کہا چھ دنوں میں پیدا کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو ظاہری معنوں میں تو نہیں ہم لے سکتے اس کو ہم لٹرل مانوں میں تو نہیں لے سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کائنات کو بنانا شروع کیا تو دن تو زمین اور چاند اور سورج کے آنے کے بعد قائم ہوئے تو جو چیزیں زمین آسمان سے پہلے قائم ہوئی تھی وہ دن کیا تھا یہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھ دنوں کا مطلب چھ ادوار ہیں چھ پیریڈز ہیں چھ ٹائم سپینز ہیں مشائخ نے یہ کہا کہ یہ اصل میں جو چھ ہیں یہ چھ منازل ہیں چھ مراتب ہیں یہ ایک طرح کی چھ سیڑھیاں ہیں کہ پہلی سیڑھی دوسری سیڑھی تیسری سیڑھی اور ان چھ مراتب کو انہوں نے نام دیا ہے تنزلات و ستا میں کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں عام فہم زبان میں اس طرح سے بیان کرنے کروں کہ ایک عام انسان بھی جو تصوف کو مانتا ہے اور سمجھتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کم از کم مکمل نہ بھی ہو تو سمجھنے کے قابل ہو جائے نا یہ موضوع بہت زیادہ مشکل موضوع ہے اور اس میں بات کرنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن ہم کوشش کریں گے ان تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھ مراحل ہیں چھ تنزلات ہیں یہ چھ تعینات ہیں تو صرف وہ جسے کہتے ہیں تبرکن یہ جو چھ مراتب ہیں ان کو عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے عام تصوف کی زبان میں ان کا کیا کس کے ساتھ رشتہ ہے کیا ریلیشن شپ ہے کیا اس کا کسی کے ساتھ جڑنا ہے وہ صرف تبرکن میں عرض کر دیتا ہوں لیکن ابھی شاید بات سمجھ میں نہیں آئے گی آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی مرتبہ اول جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ لا تعین ہے اللہ تبارک و تعلیٰ گزاز وہ کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ لا مقام رہتا ہے کیونکہ مکان جو ہے اور زمان جو ہے اور وقت جو ہے یہ اس کی تخلیق ہے خالق نے زمان و مکان تخلیق کیا ہے تو جب خالق نے اسے تخلیق کیا ہے تو وہ خود لامکاں ہے اور وہ خود لازماں ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ زمان و کی قید سے آزاد ہے تو مرتبہ اول ہم نے کہا کہ لا آئن ہے پھر میں نرسیا کے تفصیل آہستہ آہستہ آگے آئے گی مرتبہ دوم جو ہے اس کو تعین اول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مرتبہ اول تو لات ہے نا تو مرتبہ دوم جو ہے دو مسل میں تو کہتے ہیں عام طور پہ جو کہنا چاہیے دوم تو مرتبہ دوم جو ہے وہ اصل میں تعین اول ہو گیا کیونکہ مرتبہ اول جو تھا وہ تو لا لات تھا یہ اصل میں ہے جس کو تنزل اول بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہے جس کو حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی تفصیل بھی اپنے وقت پر بات کریں گے اگلا تیسرا مرتبہ جو ہے اس کو حقیقت انسانیہ کہا جاتا ہے چوتھا مرتبہ جو ہے وہ عالم ارواح ہے پانچواں مرتبہ عالم مثال ہے اور چھٹا مرتبہ جو ہے وہ عالم اجسام ہے تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس چھ مراتب ہیں یہی چھ مراتب جو ہیں وہ تنزلات ستا ہے اب اس کو جب بیان کیا گیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا یہ چیز روحانی جو مکاشفات ہیں اور جو روحانی مراتب مشائق کو حاصل ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ جو بات ان کو سمجھ میں آئی ہے جس تجربے سے وہ گزرے ہیں انہوں نے جب اس تجربے کو الفاظ میں ڈھالا تو وہ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے اچھا اب یہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ اگر مشائق کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے کہ جن سے وہ اس بات کو سمجھا سکیں تو ہم آسان کیسے سمجھا دیں گے یہ بڑا جائز سوال ہے تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے کیونکہ اگر مشایخ کے پاس جو الفاظ تھے جو مختلف زبانوں میں مشایخ نے بھی لکھا شاعری کی صورت میں بھی لکھا نثر کی صورت میں بھی لکھا اگر وہ اس میں اس کو نہیں کر سکے بیان تو ہم آسان زبان میں بھی بیان کر نہیں سکیں گے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ بنیادی اشارہ ایسا ضرور مل جائے کہ وحدت الوجود کے بارے میں غلط فہمی جو ہے وہ ختم ہو جائے مقصد ہمارا یہ ہے تو یہ موضوع جو ہے تنزلات سطح ویسے ایک انتہائی مشکل موضوع ہے لیکن چونکہ عام انسان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں اس لیے عام انسان کی زبان میں جتنا ممکن ہوا بیان کر دیں گے لیکن بات وہی ہے کہ چونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور اللہ کی صفات کے ساتھ ہے تو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں تو ہم سب ایک بات جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کہا گیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ کا ہاتھ کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہے اگر کہا گیا کہ اللہ کا چہرہ ہے تو اللہ کا چہرہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا اگر کہا گیا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہمارا ذہن ہمیں نہیں سمجھا سکتا ہمارا ذہن اس میں جب سمجھنے کی کوشش کرے گا تو استخفر اللہ ہم اللہ کی تجزیم کر دیں گے کیونکہ ہمارے ذہن میں ہاتھ سے اس طرح کا ہاتھ آتا ہے جو ہمارا ہے ہمارے ذہن میں چہرے سے ہی اس طرح کا چہرہ آتا ہے جو انسانوں کا چہرہ ہمارے ذہن میں عرش سے تصور جو بنتا ہے وہ ہے کہ جیسے کوئی تخت ہے یا یہ کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے اب وہ اس کا کیا مطلب ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اسی لیے صحابہ نے اس سے کوشش کی اس موضوع پہ بات نہ کرے اسی طرح بعد میں آئمہ نے اس موضوع پہ بات نہیں کی بلکہ انہوں نے جیسے امام شاپ رحمت اللہ علیہ نے کہا اور بھی کچھ لوگوں نے انہیں مانوں میں کہا کہ بھی ہم جو اللہ نے کہا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ان مانوں میں تسلیم کرتے ہیں جو اللہ کا مقصد تھا اور اللہ کے رسول کا مقصد تھا اور وہ کیا ہے ہم نہیں جانتے تو ہم تند ستا کو لواہ کو آہستہ آہستہ آسان الفاظ میں بیان ضرور کریں گے لیکن ساتھ ساتھ بار بار ہم یاد بھی کراتے رہیں گے آپ کو کہ اصل چیز جو ہے وہ, وہ ہے جو آپ خود تجربہ کریں آپ خود ایکسپیرئنس کریں الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا الفاظ صرف آپ کو ایک ہلکا سا اشارہ دے سکتے ہیں اس سے آپ ہلکا سا جائزہ چیز کا لے سکتے ہیں لیکن اس سے فہم حاصل نہیں کر سکتے اس سے آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کر سکتے لیکن چونکہ دوستوں کی خواہش تھی کہ تصوف پہ دوبارہ سے کچھ بیانات شروع کیے جائیں اور تصوف میں انہوں نے یہ بھی چاہا کہ بیانات ذرا اب اس طرح کے بیانات نہ ہوں جیسے مکتوبات صدی میں ہم نے کیے تھے یا دوسرے کیے تھے اب ذرا کچھ وہ جیسے کہتے ہیں نا دا ریئل اسٹف ٹھیک ہے نا جو اصل مواد ہے کو اس پہ بھی بات کر لی جائے تو پھر انشاءاللہ شاء آپ بھی میرے حق پہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اس پہ انصاف تو میں نے کہا کر نہیں سکتا تو لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک اس حد تک کہ کم از کم لوگوں کے ذہنوں سے جو غلط فہمی ہے اور غلط ان کے فہم ہے اور جو ان کی انڈرسٹینڈنگس میں کفر یا شرک تک بات پہنچ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے لوگوں کو دور کر سکیں اور بچا سکیں صلی اللہ علیہ خیر خل ہی سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين برحمتك يا رحم الرحيم.